وأشهد أن لا إله إلا الله بعده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مولثة بدعة وكل بدعة ضلالة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 ان ہم سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فلا تسجدوا للشمس القمر بس بسجدوا لله الذي خلقه ان كنتم اياه تعبدون رسول کریم صلى الله عليه وسلم کہ مبارک دور میں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 چاند زمین اور سورج کے درمیان ہائل ہو جائے تو چاند سورج کو زمین والوں سے چھپا دیتا ہے اور اپنا سایہ اس کو ڈالتا ہے جس سے سورج گرہن ہو جاتا ہے آم طور پہ سورج گرن جو ہے یہ کمری تاریخوں کمری مہینے کی آخری تاریخوں میں ہوتا ہے جب دونوں مدار آپس میں قریب ہوتے ہیں چاند گرن تب ہوتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند ہائل ہو جائے بلکہ سورج اور چاند کے درمیان زمین ہائل ہو جائے کیونکہ چاند کا نور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 چودھویں کا چاند ان تاریخوں کے قریب قریب کی تاریخوں میں چاند گرن ہوتا ہے یہ ایک حصی یا مادری سبب ہے جو علماء فقر نے اپنے آلات اور اپنے حسابات کے ذریعے جانا کیونکہ وہ اس گردش کو اپنے آلات سے پرک لیتے ہیں اس لیے گرن سے قبل اس کی خبر دے دیتے ہیں یہ چیز اللہ تعالی کے علم غیب میں سے ہے اور اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی اللہ یہ کہ اباربر عزت نے کچھ بندوں کو یہ توفیق دی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 دوسرا سبب جو ہے سورج گرہن یا چاند گرہن کا وہ شرعی سبب ہے اور یہ گرن اس وقت لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے مشیت اور اس کے ارادے سے جب زمین والوں کی نافرمانیاں اپنی حق سے تجاوز کر جائیں اور ان کی معصیتیں بڑھنے لگیں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 اور کئی قوموں کو تباہ کر چکا ہوں کسی پر آندھی مسلط ہوئی تو کسی پر کڑک اور کسی کے لیے پانی ایک طوفانی شکل اختیار کر گیا اور پوری قوم کو تباہ دباہوں برباد کر دیا یہ سورج گرن یا چاند گرن کے شرعی اسباب ہیں اور شرعی اور تکوینی اسباب میں کوئی تعارف نہیں ہے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 انہیں جھنجھوڑوں گا انہیں بتاؤں گا اتنا بڑا سورج اور چاند میرے ایک امر سے بے نور ہو جاتا ہے تو بلا تمہاری کیا حیثیت اور کیا طاقت ہے اور تم کس سرم پر میری نافرمانیاں کرتے ہو کہ چاند بھی ہماری زمین سے بڑا ہے اور سورج بھی کروڑہ گنا بڑا ہے اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالی کے ایک امر سے بے نور ہو جائے اور اس کی رنگت سیاہ پڑ جائے قیامت کے دن بھی بے, بے نور ہوگا تو تم کس شام پر میری نافرمحانیاں کرتے ہو اور کس شام پر تم گناہوں پر جو ہے وہ مستعد اور کمر بستہ ہو یہ ایک سرل سبب ہے سورج گرن یا چاند گرن سور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج بے نور ہو گیا صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ابو مساشری کی روایت سے فقام فض نبی اللہ علیہ اسلم گھبرا کے اٹھے جب سورج کو تاریخ دیکھا اور اس کا نور سلب ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ گھبرا کے اٹھے یکشان دکون ساڑھا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 مغرب سے دلو ہونا دعوت الارض ان نشانیوں کے بغیر قیامت قائم نہیں ہو سکتی تو جن لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ ندیر اسلام گھبرا کے اٹھے اور آپ ڈر گئے کہ شاید قیامت قائم ہو رہی ہے یہ ترجمہ غلط ہے یکشا ان گون سا اس کا معنی ان خشی انت گون سا سا تو عذاب ہے یہ آپ ڈر گئے کہ شاید یہ گھڑی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 کہ نزول کا وقت آ پہنچا یہ آپ سرم کی خشیت تھی اور یہ آپ کا خوف تھا آپ سرم فوراً متوجہ ہوئے نماز کی طرف اسلاد جامع جامعہ یہ اسلادہ جامعہ نماز قائم ہے اور نماز لوگوں کو جمع کرنے والی ہے سب لوگ جمع ہو جائیں اور سب لوگ اکٹھے ہو جائیں چنانچی برادی نے یہ ندا کی اور مسجد لوگوں سے بھر گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی جہری قرع کے ساتھ فقام رسود اللہ, اللہ علیہ وسلم قیام طویلا آپ نے لمبا قیام کیا اور اس میں جہری قرت فرمائی ثم رکا رکو طویلا پھر آپ نے لمبا رکو کیا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 اور طویل نماز ہوتی چہر ترعت کے ساتھ ہر رکاط میں دو رکوع ہوتے اور دو سجدے ہوتے یہ آپ کی سنت اور آپ کا معمول تھا اور اظہار خشیت تعلق بلّا کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہر چیز کو فراموش کر کے آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے استغفار کرتے اللہ کا ذکر کرتے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 تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں نماز ادا فرماتے اللہ کا طویل ذکر فرماتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبہ یہ تھا کہ ان شم سب اللہ آیا تھا لائم کشیفان حیاتی کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں انہیں کرن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے اور نہ کسی کے مرنے پر دراصل اس خطبے کے وارد ہونے کا ایک سبب ہے جاہدت میں یہ بات معروف تھی کہ جو زمین میں کوئی مشہور شخصیت پیدا ہو یا فوت ہو تو سورج کیرن لگتا ہے چاند کی رن لگتا ہے کسی مشہور یا عظیم شخص کے پیدا ہونے پر یا کسی مشہور شخصیت کے مرنے پر سورج گرن ہوتا ہے یا چاند گرن ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی حکمت جس میں سورج گرن ہوا اس دن پیغمبر علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تھا چنانچہ یہ بات مشہور کر دی گئی کہ ابراہیم چونکہ اللہ کے پیغمبر کا بیٹا ہے اور ایک مشہور شخصیت ہے مشہور شخصیت کا بیٹا ہے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 انہوں نے اس حادثے سے اپنا ایک الگ نفرت آمیز رویہ جو دین سے عداوت اور بغاوت کا نظر تھا اسے ظاہر کرنے کی کوشش کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سارے حوادث اور باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر من لا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 آپ کی جھولی میں دم توڑے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں ان تدمہ بے فراق ابراہیم آنکھوں میں آنسو ہے اور دل میں رنج و علم ہے لیکن زبان سے ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے بربردگار کی ناراضگی کا سبب بن جائے میرے بیٹے ابراہیم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 اور کیسے کامیابی سے ہم کنار ہو جس معاشرے میں اس قدر منحوس عدید ہوں اور گندے عدیدے ہوں جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الخلائق سید والد آدم آپ کی جھولی میں آپ کا بیٹا دم توڑ ہے اور آپ وسلم اپنی آنکھوں سے آنسو بھا رہے ہیں رو رہے ہیں اور دل جو ہے وہ غم نہ کہیں آنکھیں نمناک ہیں مگر اپنے بیٹے کو بچا نہ سکے پھر کون بچا سکتا ہے حیات و موت پر کون قادر صرف اللہ ہی قادر ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بیگمبر کے تینوں بیٹوں کو بچپن ہی میں لے لیا علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ چاہتا تھا کہ میرا بیگمبر اور میرے قریب آئے میرے بیگمبر کا تجرب آہو زاری اور میرے ساتھ بڑھ جائے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 کہ ماں فوت ہو گئی آٹھ سال کے ہوئے محبت کرنے والا دادا فوت ہو گیا آپ کی بیوی فید القبرا انسیت کا اظہار کرنے والی مواسات کرنے والی تسلیاں دینے والی وہ بھی انہی ایام میں فوت ہوئیں آپ کی کفالت کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب وہ بھی انہی ایام میں فوت ہو گئی ایک ہی سال دونوں کی وفات کا یگ بات دیگرے سارے سہارے جا رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی پریشانیاں بڑھ رہی ہارے کے کائنات کی حکمت یہ ہے کہ پیغمبر ہمارے اور قریب آئے اور اس کا تجربہ خالص ہمارے ساتھ ہو اس کی محبت اور مبت خالص ہمارے ساتھ ہو اس لیے اللہ حبرۃ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنا لیا ایسا خلیل جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو ایسا خلیل جس کے دوستوں میں اور کوئی شامل نہ ہو خلت کے مقام پر کوئی پہ پہنچنے والا نہ ہو اللہ تعالی نے سارے علاق لے لیے اور بیگمبر اسلام کا تعلق اور محبت اپنے ساتھ اور خالص کر لی چنانچ ابراہیم ڈیڑھ سال کا تھا اور سب سے بڑا بیٹا آپ کا یہی تھا اور آپ کے سامنے وہ دم توڑ گیا یہ کتنی بڑی دلیل ہے اس پختہ عقیدہ توحید کی کہ موت و حجات کا مالک اور خالق صرف اللہ کو عزت ہے اس معاملے میں کسی انسان کو کوئی دخل نہیں حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رکھتے اللہ محمد اللہ دلیل اللہ اندر اللہ غالب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی موت اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمین کے پشت پر کسی کے لیے بقا نہیں ہے بقا صرف اللہ کے لیے ہے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 ہر نقص سے پاک ہر عیب سے پاک ہر کمی سے پاک باغی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں انہیں کرن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے نہ کسی کے مرنے پہ لگتا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بڑے دکھی تھے اور آپ کا بیٹا آپ کے سامنے فوت ہوا اور آپ روتے رہے اور دل میں غم رہا لیکن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 بلکہ آپ نے بڑی رحم دلی اور نرم دلی کا مظاہرہ کیا لیکن وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے ایک شخص نے کہا ماشا اللہ وشیت جو اللہ چاہے اور آپ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے عید کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا آپ نے ڈانٹا کیونکہ معاملہ عقیدہ کا تھا اور معاملہ رپے کائنات کی توحید کا تھا آپ را... راحت فرما رہے تھے طرح ہد فرما رہے تھے کہ ایک بچی یا بعض بچیاں جو ترانے گا رہی تھی کہ ایک بچی کی زبان پر یہ لفاظ نبی یعلم ما فی غدی ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے اللہ کے بغم پر ٹیک لگائے آرام فرما رہے تھے اٹھ کر بیٹھ کے فرمایا کہ لا تقولی بولی ایسا مت کہو بولی ماں کم تھے جو پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو فائن نہ میرے رب کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا تو آج اللہ کے ہم پر کیسے خاموش رہتے ہیں؟ مسئلہ عقیدے کا تھا اور معاملہ کیا تھا کہ سورج گرہن کیوں ہوا کیا آج ایک مشہور شفیت کا انتقال ہوا جس کا معنی یہ ہے کہ جو زمین کے حوادث ہیں ان حوادث کی جو تاثیر ہے وہ فلک میں ہوتی ہے آسمانوں میں ہوتی ہے اور آسمانوں کے مخلوق اور یہ سیارے زمین کے تغیرات اور زمین کے حوادث سے متاثر ہوتے ہیں بڑا گھٹیا عقیدہ ہے کہ آسمان کی تبدیلیاں زمین کی تبدیلیوں کے بنا پر ہوں اور آسمانوں کے تغیرات زمین کے حوادث کے بنا پر ہوں یہ تو خلاف عقیدہ ہے ارے تغیر خواہ زمین میں ہو خواہ آسمان میں ہو صرف اللہ کے عمر سے ہوتا ہے کسی تغیر سے نہیں ہوتا اور کسی کی تبدیلی سے نہیں ہوتا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 اس ایک ہی جملے نے ان کے ایمان کو تازہ کر دیا اور ان کے ایمان کی تشدید کر دی ان کے ایمان کو پہاڑ کی طرح ٹھوس کر دیا اور مضبوط کر دیا نوئی کا تھا اور جن لوگوں نے کہا کہ بارش اس لیے برسی کہ رات ہم نے فلاں ستارہ دیکھا تھا وہ ستارہ وہ نو جب بھی نمودار ہوتا ہے بارش برساتا ہے جن لوگوں نے بارش کی نسبت ستارے کی طرف کر دی اس ایک کے جملے سے وہ کافر بن گئے اور دولت ایمان سے محروم ہو گئے ذرا ہم بھی اپنے گھر بانوں میں جھانکیں. ہم نے اللہ کی ایک ایک نعمت کو چن چن کر غیر اللہ کے نام منسوب نہیں کیا اولاد فلاں شفا فلاں دیتا ہے روزی فلاں دیتا ہے داتا فلاں ہے مشکل کشا فلاں ہے حاجت روا فلاں ہے دستگیر فلاں ہے ایک ایک نعمت کو ہم نے چن کر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 اس ایک جملے نے ان لوگوں کو کافر کر دیا اس کا معنی یہ ہوا کہ آسمانوں پر کوئی ستارہ نمودار ہو آسمانوں پر کوئی تغیر نما ہو اس کا زمین کی تبدیلیوں اور زمین کی حوادش سے کوئی تعلق نہیں ہے بارش برسے یا نہ برسے سیلاب آئیں یا نہ آئیں یہ سب میرے پروردگار کے امر سے ہے اس میں کسی کی تدبیر یا کسی کے تغیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے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 تو اللہ کے امر سے ہوں گے کل قیامت قائم ہوگی اتنی بڑی مخلوق ٹوٹ پھوٹ جائے گی بے نور ہو جائے گی تو اللہ کے امر سے ہوگی آپ نے نقصا توحید کو اشکارہ کیا اور اس کے بعد آپ نے اشراد فرمایا کہ فعت اور ہی تم یہ علامت دیکھو یا جو ہی تمہیں اس علامت کا علم ہو تو مستعد ہو تو چار کاموں کے لیے فدع اللہ وکرو بسلو تصدک ہو اللہ سے دعائی کرو گر گڑاؤ اللہ کے سامنے روبو اور پھر ساتھ ساتھ اس کی گدریائی بیان کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کتنی بڑی وہ ذات ہے کتنا بڑا اس کا امر ہے کہ اس کے ایک ہی امر سے یہ متحرک سورج بے نور ہو گیا اور یہ چاند بے نور ہو گیا کتنی بڑی وہ ذات ہے اس کی گدریائی بیان کرو اور ساتھ ساتھ سلو نماز پڑھو مت صدق ہو اور کفرت سے صدقہ دو کیونکہ صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا ہے صدقے میں ٹھنڈک ہے صدقے میں راحت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان سدق تطف النارا کماف الما الحت کہ صدقہ آگ کو بجھاتا ہے جیسے پانی ایندھن کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے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 جب بھی کوئی پریشانی آئے صدقہ دیا کرو ایک اور حدیث میں فرمان ہے دابو مردا کمب اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو کوئی مریض ہو اور طویل المرد ہو اور شفا کی صورت نظر نہ آتی ہوں اللہ کے راہ صدقہ دیا کرو اللہ صدقہ قبول کر کے تمہارے مریضوں کو شفا دے دے گا چنانچہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا توحید کا نکتہ اجاگر کیا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 سعد ذرا سعد کی غیرت دیکھو انا من سعد میں سعد سے بڑا با غیرت ہوں بولنا وہ عغیر نہیں اور اللہ مجھ سے بڑا با غیرت ہے تمہارا اگر کوئی لڑکا یا لاؤنی جناح کا ارتکاب کر بیٹھے تمہارے غصے اور تمہاری غیرت کا عالم کیا ہوگا تم صرف ان کے عارضی مالک ہو مگر اللہ رب رزت ان کا خالق بھی ہے اور ان کا حقیقی مالک بھی ہے اللہ کا کوئی بندہ یا بندی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 اور خاص طور پر جسم کے نیچے کے حصوں کو جلسائے گی ان کی جیو پکار جو ہے وہ گونج رہی ہوگی نبی اسلام کو کڑا کر کے یہ منظر دکھایا کون لوگ ہیں فرمایا کہ ہاؤس بس زبانی اس امت کے زانی مرد ہیں اور زانی عورتیں ہیں اور آخر میں رسول اللہ نے اسی خود میں ارشاد فرمایا کہ ولبین محمد جس کے ہاتھ میں اگر تم لوگ وہ کچھ جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں اللہ کو علم دے دے جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے تمہاری حسیاں پیدا ہو جائیں اور تم رونے بیٹھ جاؤ مگر یہ فربردگار کی محبت ہے تمہیں وہ باتیں نہیں بتائی اگر تمہیں وہ علم دے دے کوئی نہ ہنسے کوئی نہ کھائے کوئی نہ پیئے کوئی نہ سوئے فرمایا کہ والا خواہش تم سوئے داست ارون اللہ اپنے شہروں کو چھوڑ دو اپنے گھروں کو چھوڑ دو اپنے بیڈ روموں کو چھوڑ دو جنگلوں میں نکل جاؤ اور مسترد اللہ کے سامنے رونے لگو گر لگو چیٹ چلانے لگو موت کی گرآنے تک اگر تمہیں علم ہو جائے جو کچھ مجھے علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ علم نہیں دیا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 ان میں اسی طرح کی حکمتیں عقیدے کی سلابت اور آپ کی سیرت و طیبہ کے محاسن سامنے آتے ہیں کیسے پیغمبر علیہ السلام کے دور کے کہ سالی کے واقعات انشاءاللہ شاء اللہ میں بتائیں گے کہ کہ سالی کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت و طیبہ کے پہلو کیا تھے اور کیا آپ کا تعلق بالتوحید تھا اور تعلق بلّا تھا اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی خوشیت سے بھر دے یا اللہ یہ دنیا کی محبتیں